ذوق شوق علیک سلسلات السلام علیکم خیا سیدی, يا رسول اللہ علی يا سیدی يا حبیب اللہ والسلام و یا علیکم یا سیدی رحمتیادی یا محمد الرسور صلاحت روح ختم رکھ دیا جل بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبانوں گاہ ذہن صدقہ محبوب خدا پاک کل میں وعدے جناب سیدنا اللہ حضرت ابراہیم علیہ پیش کرنا اللہ رب والے جرتری بہادری والے اپنی خال محبت والے اپنی ذات خروش کی دولت نسیم فرما ابتدا گل انابرو نو ارض کردے ضروری سمجھا آپ کا واقعہ شریف ہے تفصیل اگر انتہائی اختیسار انتہائی اختصار کافی سارے مگر میں جناب رد سام اجماعت مبارک بیان انشاءاللہ ان زندگی رہی تو پہلو خصوصی طور تے آپ کی زندگی شریف کے دو قربانی پہلو نے ایک تو تعلق آپ کی اپنی ذات شریف کی دی قربانی اور دوسرا پھر آپ نے جو اپنے بیٹے نو اللہ دوسرا ہے. او میں یہ واقعہ تے جناب ایک لمبے عرصے تو سن دی آ ہو مگر میں چند خاص گلہ کی طرف جناب توجہ کروانا ہے انشاءاللہ رضی اللہ کوج اللہ تعالی قران مجید اندر فرماتا ہے نا وقلن قص عليكم من انباء الرسل مانثبتم هي فوات <تصحنت> کہ اساں جے انبیاء دے واقعات بیان کرنے ہیں نا انبیاء دے واقعات بیان کرنے ہیں کیوں بیان کر ہیں جی پڑھنے والے ہیں نہ قرآن مجید اندرم واقعات دوستو حضرت ابراہیم خلیل آپ ہے کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب بہت اشارے کرا گا تا حیران ہو گے اللہ تعالیٰ صبر والا استقامت والا پہاڑا مضبوط حیران ہو جاؤ کار رب سونا جو جزم پیغمبرا نے جنہ دیا مثال محبوب خدا نو دیا جارہی نے ان واگ تکڑے ہو جاؤ اونج سبر اونج سبر بھی پوری جماعت, سی جماعت پوری, دا سی فرمایا قلنا پوری جماعت پرانی مجیت فرمانا آخرکار ادھر ویکو اللہ تعالیٰ سجن بندہ آکھے بندہ آکھے میرا دوست ہے کوئی چھوٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے مضمون قرآن مجید فرما اندازہ کر مستقل ایک صورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آب دے نام شریف دینا. مستقل ایک صورت ہے. ویسے تقریباً جنہیں رب سو نے حضرت ابراہیم خلیل کا ذکر فرمایا عجیب رنگ کدے سکے چاچے نال پیچا پایا ہوا ہے کدے قوم کے بادشاہ فرمایا ہے نا افرمایا ہے چھوٹی جی گوڑا جہا ذہن اس وقت نا نمرود بادشاہ نمرود بادشاہ پوری دنیا بادشاہ پوری دنیا ہوتی ہوں دی مولا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوا تو سون اندازہ لگاؤ تبلیغ دین کرنی ہو گئی. پیغام دین پہچانا پہنچانا ہو گئی. جدو بندہ کلم کلا بڑیاں بڑیاں حکمت بڑے بڑے رکھ رکھا ہے جو کلا ابراہیم کریم رب نے ایوے نہیں فرمایا کہ سڈا ابراہیم کلہ پوری جماعت سے بھی ایک پاس کلے ابراہیم والے و تسلیم نے پوری دنیا کے دن اندر کوئی یقینی نہیں پھر بھی اے دے ٹاٹکے سبحان اللہ فرماند المتا ہے سپارہ پڑھ لگا رضاخلونا سبحان اللہ, اللہ حضرت ابراہیم خلیلات آپ سرکار نے اللہ اور بلالمی فی ابراہیم مولا تالا فرما ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاتو سلام آپ کا جڑا طریقہ ہے او بڑا سونا طریقہ ہے آپ کا طریقہ بڑا سونا ہے کلا رب دا ابراہیم خلیل ہے اپنے کلے لفظ واضح آپ نے فرمایا فرنا بھی بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَابَةُ وَالْبَغْضَى أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ در و جنال سنے آجے اللہ رب العالمی تفصیل کس رنگ فرما دے اللہ رب العالمیم خرید اللہ علی سلا تسلیم آپ جہاں چاند لگ گئے میدان ج پیار فرنا بھی بدا بہنا بہ نل بگتا اص رب کیا ہے ایجد محبت کی ایج د پایا ہے سڈے تے تڈے درمیان چھڑ چڑھ نے یاد رکھ لوگ رب نو مننا ہے اللہ دین نو مننا ہے تو مننا ہے بتانا چھوڑنا ہے مگر نہ یاد رکھ لو بے رشتہ دار ہے برادری ہے لکھتا نے میرے نیو دھمکیاں نے کدے باپ رب نا پیار پایا ہے اس دل در رب تو علاوہ کسی ہو پیار آئے گا جما دے نیار کرا گا I don't know. وہ سجنا توجہ ہے ذرا زوکھنا میں گور چلا بیٹھا ہے بڑا شکر گزار کیا مطلب بڑا قدر دانے جہاں اندر ٹور کے آوے وہ بج کے قسم خدا دی کر کے آنا قسم خدا دی یاد رکھ لو دنیا د دنیا دن جنہوں یاریاں ہون لکھ بے وفائیاں کر دے, دے پیار مولا دے نال ہون دے نے مولا دی خاطر قدم ٹکا ل کر لے دی کانڈ لگن دے دا نہیں اونا دی کانڈ لگن دے دا نہیں ہوں در ویخ گل یہ گل, گل حضرت ابراہیم خلیلت ابراہیم خلیل اللہ سلا تسلیم پوری دنیا دشمن پر ہاتھ بن کے آدھے ہاتھ کھڑے کر کے آدھے بھی چڑیا بو چڑیا نہ دشمنیاں چڑ گئی سڈے رب کا پیار تل چنا پیار پائیے تی پوجا کرو تو اصا تیار پائیے انج نہیں ہو سکتا یہ درمی خربلا نویتا فرما, دا, بل ملت حلیفہ آ, نو فرما دے قلب الملت عبراہیم حنیفہ حبیبہ سونے آن تمہیں انہوں فرما دے میں طریقہ عبراہیمی تے آیا وان میں عبراہیم دے راہ تے آیا وان میں عبراہیم دی ملت تے آیا وان درویخ, اگر جے جی حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم دی طرف رب سونے واسطے ایڈے قدم مضبوط ہوئے پھر رب سونا کی میں پیار دا اظہار کرنا ہے رب سونا پھر کی میں محب نہیں اظہار کردا ہے رب سونا پھر کیویں وفا وفاداری کردا ہے میں اگے جا کے گل کرنا توجہ ہے سجن و زروں خر لبھونا سبحان اللہ قبل اس نے کہ میں آپ دی قربانیش لئی آپ سرکار اگے دے اندر گئے کس شان دے نال میں قران مجید دے منظر نال بیان کراں گا پر ایک تھوڑا جا مسئلہ عقیدے دا بڑا عام ہے اوہ بیان کرنا جانا او ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ و تسلیم آپ بد خیر آج کل ایک مسئلہ ضرور ہے اختلافی مسئلہ ضرور ہے, مسئلہ ضرور ہے، مگر آج کل، آج کل بد مذہب اس گل نو اچھال نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلاطو تسلیم آزر باپ سی آذر باپ سی بت پوجتا تھی حضرت ابراہیم علی دا تو تسلیم بت بنا بھی بزرگ حضرت سلا تو سلام تو لے کے حضرت یاد والی سلا تو سلام تو لے کے جناب سن ابد تک جناب عبداللہ پاک تک نے سلام تو لے پاک جنے آپ جناب ابد اللہ تقریباً جنا جنہ دیش میرے نبی دنور آئے جنہ دی نبی دنور آ جائے جنا پاک ماوا بیٹھ میرے نبی دور آیا کوئی ایک بھی شرک دی پلیتی نلیت نہیں سی رب العالمین نے ہر ایک نو ایمان دی پاکی ناک بنا چھوڑیا یہ گل بڑی ہم تسلی پتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تسلیم میں بیان کر جڑی پچھلی آیت پڑی ہے حضرت نہ جانتی پرواہ کی بنے گا آپ نے فرمایا سڈے ہاتھ کھڑے نے تو تو تو الفسانی نے فرمایا آپ کا یہ کرنا سی رب نو پسند آیا رب ال نے آپ شجرے امبیا بنا نبی آیا ہے آپ دی اولاد ہی آیا ہے آپ آیا ہے کیوں سونیا ابراہیم ترو نی کی تھی کہ اگر میں انا نال کھلا چیلنج کراں گا ہو سکدا ہے قتل کر دے ان میری نسل مکھ جا گی میری نسل مکھ جا وے گی کیونکہ دشمن لوگ نسلائی مکان دی کوشش کردے ہون تے جویں حضور پاک نو آندے سن تانے مار دے سن ہاں احمد علیہ محمد دا محمد دا کوئی اولاد پتر تے ہے نہیں تیرے پیدا ہوئے نے عمر گئے مر گئے نے فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے محمد تھوڑا پریشان ہوئے رب نے فرمایا شاہ ابتر سونے نسل نسل کٹی کٹیجنیا نے جیڑے تیرے دشمن نے جڑے تیرے دشمن نے سونے یاد رکھ لے کیا تک تیرا نام گا نام نام, نام دی کرے چمکدہ مدین ہونگے کامتاز حسین ورگے ہونگے اگلا تیرے زبان پارے زبان کھولے گا خجرا نال سینے جیر کے دسل گئے محمد نسل ختم نہیں ہو سکتی کیامد تک محمد انا باقی رہنا ہے توجہ ہے سجنو جان بولو نا نال سا کوئی تعلق نہیں یہ لفظ بولے ابراہیم خرید نے ربلا لمی نے دسیا اگر ساری پرواہ کی جگ دی پرواہ نہیں کی تھی مین ختم نہ کر دین میری نسل نہ ختم ہو جائے اسا ایج نسل چلاواں گے جیڑا نبی کیا اولاد چوئی اولاد چوئی آئے گا اسا تیری اولاد, اولاد نوج قدرہ دنیا نے انجان دنیا نے عزمتیاں نے خیر سونے ویخنا توجو جدو سا عقیدہ تھوڑا جہ بعد آرام بنیا کہ اللہ حضرت حضرت ابراہیم حضور آپ دا باپ ہوا گا یقینا مسلمان اندر توجہ غور کرنے اندر ایک موٹی سی جی دلیل, دلیل پیش کراں گا جیڑے ذہن چ رہ جائے قرآن مجید اندر سوال پیدا ہوندا ہے قرآن مجید اتنی اتنی فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین آذر دے بارے تھا تھا دے فرمایا فرمایا قال ابراہیم لابيہ يا زر ابی ہے اپنے باپ جر ایک تھا تے نہیں بڑیاں بڑی تھانا آیا کھڑا توجہ ہے سجنو رجوک بولو نہ سبحان اللہ, اللہ, اللہ لی لی آزر آزر آزر قد آتینا من قبل بھی, ان لی بی بی بی بی بھی اپنے باپ, باپ اور اپنی آؤ اتنے بھی لفظ کیا آ گیا کیا آ گیا باپ دا باپ دا اتنے بھی لفظ کیا آیا کیا آیا باپ دایا آزر کون کون باپ, باپ, باپ, باپ باپ آدر پر یاد دا لفظ آگ جا لفظی مانا باپ مگر مراد چاچا چاہے مراد کون تسلی مراد کون کون مراد چاچا ہے دیکھو اپنی ارف دیا اپنی بھی بولی دینا دینا تایا ابو ہے سمجھ نہیں آئی دا لفظ بول دادا لفظ بول دا بحث ہے اب تراد چاچا اب تراد چاچا ہے مجیت تم لگیا میں یارواں سفارہ پڑھنا یا خان سنو توجو تبجو لرماندے نہیں فرما دیں دی آپ دے جمن تو پہلے ہی فوت ہو گیا فوت ہو گئے سن چاچا پالا سی آپا چاچا جدو نمرود اگ در گائی جا اس ویل ویل یا نکلے تجرت کر کے چاچے پچھو مر گیا یا یا پور س کامیاب ہو جاپ چاچے ادو ہی ہور ادو کول مرے ادو ہی مرے گل آئی ہن سنو قرآن مجید ادھر ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي خربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيب رب دا قرآن سنو در بولو نہ ایمان والے مشرق واسطے دعا کرے جنا مرضی کریبی ہونا مرضی نبی ہو نبی کیوں نہ ہوا سوال پیدا ہویا ہوا حضرت ابراہیم اپنے چاچے واسطے اندر تھا تھا پرانی مجھے آپ اپنے چاچے آدر نا لے کے دعا کر دے مولا نو بخش دے مولا بخش, دے بخش ان ہدایت ہدایت ہدایت بار بار دعواں کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوں میرا بھی فرما ہے کسے نبی نہیں بندا کہ کسے مشرق واسطے دعا کرے ابراہیم نے تکیتی تھی رب صفائی پیش کرتا ہے اللہ صفائی پیش کرتا ہے فرمایا ما کان استوفا ابراہیم لابیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ دے بارے بخشش منگی الا عمو عیدت ماعدا ایا اپ نے اپنے چاچے نال ایک وعدہ کی تازی چاچا او میں تیرے واسطے دعا کردہ رہاں گا جنی دیر تک میرے تے کوئی گل کھول نہ جاویں جنی دیر تک گل نہ کھکا نہیں دعا کر جس وقت آپ پتا لگ گیا آپ کی گل کل گئی آپ کی گل گئی کہ میرا چاچا چاچا پکا ٹھکا دشمن ہے آپ نے آمن ہو میرے ہاتھ کھڑے نے آپ نے کرنا گلیا یہ دسو حضرت ابراہیم علیہ سلط السلام نے جدو حضرت اسماعیل وہ وادی جی کوئی شہ بھی نہیں خراب اللہ شریف اتنے چڈیا دی گالے یہ گل ہے باد دی آذر مر چکی ہے پہلا آذر آزر مر چکا چکا پہلا پہلا جدو مرن لگیا نا مرن دیا میں میرے ہاتھ کھڑے نہیں ہونے سیدا نہیں ہوگیا میں بارے دعا آپ نے قدوں فرمایا سی آزر دی زندگی ویجے گال آپ نے کار چھٹ دی سی آزر مریا ہے یا جدو آپ آگے جگئے یا پھر آپ آدھے دوجے چاچے کول گئے اوہ تو سفر کر دیاں کر دیاں کر اوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے راب نے فرمایا ایک ایسی وادی ویجے چھاڑے کیا ہو جی تھے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی پانی آپ وہ تھے کے آئے کہ تو چھاڑے کے واپسی مرن لگے آپ نے دعا کی تھی میں دعا جناب راندے سامنے پڑھنا قرآن مجید ویچوز رضاقنا البولو سبحان اللہ اذْرِبِ الْوِغَاهَ تَوَجُّهُ وَرَبَّنَا إِنَّنَا اسْتَمَعْنَا مُنَادِيًا كَذَلِكَ وَأَرْسِلْ عَلَيْنَا رِيحًا صَرْصَرًا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مَطَرًا مُبَارَكًا إِنَّكَ مُنْزِلُهُ عَلَى مَنْ تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي جاننی مس بنا ومن اور ربنا وتقبل لیجیے ربنا اور اپنا پل دور اپن فرل والی والی دیا اور اپنا والی والی وال مہ منی یوم توجو سجنو رولو نا سبحان اللہ بے خرب لال مجھ کریم پرانے مجھے کل کیا کھول دے توجوج ہاضر چاچا ہاضر ہاضر چاچا چاچے بارے آپ نے ربا میرے ہل کھڑے میں بدل نہیں میں دے بارے کوئی دعا نہیں کردا کردر جد گئی آپ نے دعا منگی کدو جدو ادو اپنے چاچے آدر جی بارے باپ دا لفظ آیا بارے پہلے آپ نے رب جی بارگاہ کئی سال پہلا رب نو کی ربا میں اپنے با اپنے باپ اپنے چاچے آدر تالکل بری ہاں بارے کو کرا گا گل پھر دعا نبی اپنے قدم تو پھر جاوے پتہ لگیا کتنے دعا اپنے ہاتھ چکے سن وہ ہوتے بارے دعو کی رب نے اس دعا نو نماز دعا چایا جن ترات دا اظہار کیا چا چاچا چا جا دعا شری کامن تک دے نماز دا حصہ بنی چاچا چا نہیں ہوتے سجنوں بلونا سبحان اللہ اللہ اللہ ہوں دلیل دلیل کسی کے سامنے دو گے گنج دے گے آخے آخے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کا باپ کا نماز دبا والی والی دی دعا اولا معاف کر دے میرے باپ میرے ماں پیو نو بھی معاف کر دے می نی بخش دے میرے ماں پیو نی بخش دے اے دعا دلیل ہے, دلیل ہے حضرت ابراہیم خلیل اے تے رب دی بارگاہ وچ کر چکے نے مولا عرض کر چکے نے مولا مولا میرے حق کھڑے نے میں اپنے چاچے چیندے بارے باپ دا لفظ مجید اچ آیا ہے میں اون دے تو بالکل بریاں ماں دے واسطے بخشش نہیں مانگاں گا جیندے واسطے منگی جا رہی ہے آخری دم تک حصہ او ہسا پتہ لگیا لگا تو اپنے ہتھ چکے جندے واسطے آخری دم تک دعواں کیت ربا نی والے والے دیا او چاچا نہیں او سکا باپ تو اپنے ہتھ چکے جہت بران والا بھی ہے مورتہ دی پوجا کرنے والا بھی ہے دعا پتہ لگیا واسطے دعو کر خبردار خبردار دعو واسطے ہاتھ نہ چکیا جی خبردار دعو واسطے ہاتھ نہ چکیا جی ہاں یہ درویخ مسال مثال دن لگا سہلے محلے بندہ میں جدو اتنے گیا میں فاتح پڑو جدو فاتیا ہاتھ چکے نہ میرے کہنے لگیا مالوی بن گیا ترواوا سمجھدارج دے سی پر تیرے چکر خیر تخدیا اے بے وقوفی والا کام ہے آیا مولوی تیرو ہال تک نہیں پتا لگیا کھوتے گھوڑے مر جان تعواں نہیں منگینیاں دعوا ادا منگوایا نہیں جدو بندے سمجھ لگی رہی کوئی نہ آدھا میں جی بات خراب اودوں پتہ لگیا دعو ہوں نے گوتیاں گوڑا واسطے دعوا نہیں آ مرے گھوڑا نہیں مریا ہے وہ کھوتیا گھوڑیا واسطے دعوا نہیں آدی ہاں سا جنا گار ہوئے گا وہ گستاخ نہیں ہوئے گا رب گستاخا چناگار ایمان رب نبی چوریا معاف آپ کی جی چاچے نال گل بات چلی نا دے واسطے تے میرے کول تفصیلی وقت نہیں ہے چاچے پہلا پیچا پیا کو پیا اللہ چاچے بہت ہوں میں اپنے تھوڑا جا گیان کرنا آپ چاچے چاچا بت بنا جہا کو لکڑ کا کوئی پتل کا کوئی چاندی کا کو سونے کا آپ نے فرما چاچا یہ کر رہے ہیں میں آخیا بھی میں رب پہ بنا رب پہ بنا مجھے تو لگتی رب پہ ربتل میں بندہ چاچا بند ہے میں پہلے بندہ اگر بندہ غریب ہو بنا دینا اگر بندہ امیر ہوئے رب امیرواں بنوا دینا جی آپ نے لفظ بولے ہو ترجمہ, ترجمہ کرنا ہے آپ نے فرمایا چاچا یہ مر رب تے یہ مورچی جتیاں جی نا جیری سائی گھڑیاں جا رہی ہیں رہی تو چاچے نے سنیا نا چاچے نے سنیا چاچے نے کہا اچھا کرنا جی جی اے چکو اے اے اے اے کے پھر میم با پجاری کون آکھے گا آپ نے چاچا ممی دنتار چاچے نے آ جوں بت دمکیا شمکیاں بڑی اللہ تعالی قرآن مجید فماندہ فماندہ اللہ اللہ تالا جرتلا بند پوری دنیا بنا خدا چاچے چل جا آپ سرکار نے نا بوت پھڑیا ٹوکری وچ رکھے ٹوکری شہر چکے چکی, چکی جی دو بار بازار نو نکلے نا, نکلے نا اللہ دے نبی سبحان اللہ اپ نے ایک بوت کٹیا ایک بوت کاٹ کے اون دے پیراں چ پایا رسا تے اونوں گلی دے اندر گھینکنا شروع کر دیا نہ سبحان میلا لگتا میلے کرنا کن میلے کرنا دی یاد چرس کرنا سوی مسلمان کا تے ہے میل ربلی ولی, رابدہ ولی رابدہ پسند کرتا دربار احتمام کر کے اللہ دلی رو نو راضی رب تے خوش نہیں نی تو محمد بولتے ميلے ميلے ميلے ميلے پتا ملے پتہ لفظی ملے بندہ بول تے دماغ اچھنا وار گیدہ ازاد دیدہ ایشیدہ سیر و تفریدہ ایک خیال آنے اللہ تعالیٰ دے جنہی ولیہ دے دربار ہوندے اور یاشیہ دے دھانٹ کانے نہیں ہوندے او تے اللہ تعالیٰ دے خوف دے محمد پاک دے محبت دے مرکز ہوندے خیر سنو توجہ نال بولو نا سبحان اللہ آپ سرکار ہوندے کام نہ ملے تے جنہی جان لگی نا نے ابراہیم ہر وقت تو ساڑے تو ساڑے بوتا بول رہا اپنے مذہب دار آن اپنے مذہب دیا آپ نے جدو فخال انی سقیم میری طبیعت نہیں دی طبیعت نو زہری طور مسئلہ نہیں ہے برائی دا کام ہے نا برائی کا کام جدو اللہ دے سامنے دی طبیعت خراب ہو لگی باہر ادھر ادھر خراب ہوں جد رب داہ تلنا ہوا کرنا انہوں کی طبیعت خراب نہیں ہوں اڈے شیر دلیر سیر پاک مانگو بہتر تن دے بھی قرآن مجھے پرانے مجھے خطلاب تو نوکری زیادہ کر رہا ہوں توجہ ہے سجنا بولو نہ سجنا ادھر ویکو آپ دی قوم جدو جان لگی لگی آپ کی قومی فرمایا جا لو لو میں گا جی قوم کے جوان جبان ہے سن آپ نے گل بات کر کے ٹو گیا آپ نے فرمائی یار میری طبیعت نہیں سی جی گل کی بال آواں آپ نے پیچھا ہو گئے بوتانہ نے اپنے بنے سامنے وقت ہٹایا جی میں گل پوری کرنی سونے نے کیا میٹیا پل نے ماری جو نبوت شریف کاشمیری تیتر وڈا بوتھل بکایا اکتی اوی سنے گا بن گئے بہتر اوی ہے نا سب تو ٹھیک ہے ماسٹر بادر صاحب صحیح کر رہے ہوا پکڑیا ہوا مسئلہ یاد رکھ لوا دکھ لوا دسائی کا گرجا دا مندر کولوں کو گزرد لا اللہ دی رسویت کردا رحمت سجنا ادھر بڑی تعلیم کرتے رکھیے جدو واپسی آواں گے مڑیا برکت ہوئی ہوا گیو گے پورا سال بماریاں نہیں لگ اس نیت نے موڈیا اللہ سے لکران نے مجید بیان فرمان الا الله إلي هي تلا تالا فرماندہ اپنے چھڑیا ایک خاص حکمت آئے مٹیاں گی بماریاں پر جدو بڑے حال ہی برا ہوا پیائے کسی ربڑی لب رب بازو نہیں لب کوئی کن کوئی نہیں کی کوئی اگر نے قلو من فعلہ اذا بھی آلیہ دینہ انہو لمن الظالمین اگر نے پڑائی ظالمیں اور پڑائی ظالمیں جرا سادے خدا وانال اے حشر کر گیا ہے اے پڑائی ظالمیں جرا سادے خدا وانال اے سادے خدا وانال اے حشر کر گیا ہے کہ کون ہے کہ کون ہے جو جرے پڑے سنو وہ لے آن دینے قلو سمیانا فتہ یا ذکرہم ابراہیم نام کو من جو جان کو ابراہیم جنہ ابراہیم آخیا جی ابراہیم آخیا جانا ہے ہاں ان آخیا سی میں بڑی کرنی ہے بڑی کرنی میںور پاگ لے کے آؤ الناس جنا دے سامنے لالوم یا شدو یا شا فون آ کے گواہی گواہی تاکہ اے جہاں سڈے بھائی بیر گئے جن ابراہیم کی گل سنیے بالو ات فالتہ بیا دیا تی راجا ابراہیم وہ ابراہیم ہے ساری کاروائی تی آپ کا جواب سنیا جی فرمایا میرے کو کبھی مہا جا واڈا ہے خدا یہ خدا خدا میں وڈا وا میرے ہوں کن گئے گسا چڑیا ہوگا یہ نال آنے محلے کیا ہوگا کہٹ لونا ہے رب کا نبی مناظرا کرا سی کھچ کر کے رکھ دین پیک کرتے نظر نیویاں پیک کرتے ابراہیم تما ابراہیم تین پتا ہے نہیں کابل ہی نہیں کالا فتح مالا رک سو رکم والی ماں دور آلو فرمایا مہرانو جی بول سکتے نے نہ سن سکتے نے نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے میں ربرو من رہا وا وہ جن کون کہے کہ پوری رو برا چھوڑیا اگر پانچ دس منٹ یا پندرہ منٹ اگ چلن دیا پریشانی میں تسلی پوری کر رہی تھی فرمایا کنہ پوچھتے ہو نفع دے مالک نے نقصان دے سکتے نفع دے نا نقصان دے سکتے سونے ادر ادر ویخ پتا لگیا من دون رادلہ بہ مراد, مراد بوتنے دے رب دے نبی ولی نہیں نہیں رب دے نبی ولی بوتنے, بوتنے،, بوتنے، رب دے نبی ولی, دے نبی ولی، اگر جی تص آخو من اللہ تو مراد نبی تفصیلی گفتگو کراگا جمالی نینے آخو ماہد کو ادھر سپارا جیتو میں جی آیت پڑھ لگا یہ ستارویں سپارے دو سفے اللہ ہے او ع گے اگر آخ نبی اللہ تو مراد نبی والی نے رب ترمانہ مین دلہ کتنے ہو گئے ہونگے مین دون آ سابو جہن نم ہن نم جہن چون اگر من دون اللہ تو مراد نبی علی لو تے ما اللہ نبی ولی تو ذکر اندرون کے نا نا اور ایت سنو ایت سنو من دون اللہ من ا دی ولا نسی ولی نے نہ مددگار نے رب بھی ہے رب رسول بھی نہیں والے بھی اگر میں پہلے قرآن پڑھنا پڑھنا پیش کرنا بولو نا سبحان اللہ میں قرآن پڑھ لگا پہلا سپارا اللہ تعالی قرآن مجید فرقان جادو کی گل کر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ولا جادو نقصان جاد نفا جادو نہیں جاد جادو خدا خدا جناف کا مسجد بنائی دسواں سپارا سپارا اللہ تعالیٰ یارواں سپارا مسجد مسجد نقصان نقصانویا ہے بڑا نفع رب نے رکھا ہے لویا نفا دویا نفع دین مالائے خدا آتے نہیں غیر خدا ہے ادوجہ سپارہ پڑھنا اللہ فرما دائینا فی خلق سماوات والاورت وقت اللہ فی لیلی والنہار والفلق اللہ تجری فی البحر بی ما یا نفع الناس فرمایا آجیریاں کشتیاں نے تہاڑے نفع دیاں شہیاں لے کے ٹردیاں نے دیا شہیاں. دیا شہیاں. نفع دیاں سیاں وہ سیاں لے کے ٹردیاں نے خدا نہیں اے اے رب رب حکم نا نا کرے رب تخلیق نہ کرے کوئی شاید نفا نہیں دے دی نقصان نہیں دے دی پر رب دئی نفا بھی دیا نے نقصان بھی دیا نے اگر یقین نہ آئے تس آخو نہیں گل دی ہے اللہ تعالی پھر حضرت یوسف علی سلاۃ وسلام نے فرمایا میری کمیز لے جاو ابا جی اکھا جب سونا بینائی واپس موڑ دے وے گا تبیاں کی گل کرنا ہے نبیا دیا کمیز ادھر میں سولہ سفارہ پڑھنا توجہ ہے رب رب العالمین بنا کے قوم نو پوجا پلایا اللہ دا نبی جلال چایا فرمایا فضحب فضحب فضحب گا اگلے ہاتھ لا وے بخار, اے بخار اگلے نو در ویخ رب دبی دل دکھایا کھایا دے نبی نے فرما مڑ ہاں ادر کمیز تڑپی سنو سنو رہے گا پتہ لگیا نبی نفع بھی نے اگر نبیانو, دین دینے نبیانو کوئی تنگ کرے نبی نقصان بھی دے چھوڑ تو۔ بندیا نو اگلے حضرت یوسف علی سلا سلام کمیز پر میں رکھا جی اخا دا حضرت موسا کلیم دعا نہیں کی جلال چا می مرجا تڑی تو جو ہے جدو نے گل قوم, قوم, جو جاگو جدا جدا قوم, قوم لائی, maybe, کر لی نہ جاگو جدو چل پیم نے میرے ہے پہلے ایک بار میں بادشاہ جا کے نہ گل کر لوا سواد ہوں نے بادشاہ بلایا بلایا آپ گئے گئے گئے لمن بہانے پرانے مجیے بڑا کرا پیا بڑا تکبر چایا پیا حضرت ابراہیم خلیل کو ابراہیم تیر بارے میں سنیا تین خدا نہیں مننا آپ نے فرمایا پوچھا میرا خدا کون میرا رب ہے بےچارا بے وقوف یہ تو میں تینو دسنا بندہ بارو بلا پیلا وجہ کرا دیا میں جن سولی دی سزا ہوئی بلایا چڑ دیا کہ بندہ مرن والا جندہ کر دیا جہاں جن مار دیتا آپ نے جاگوی روح پان پوح تو روح پان روح کڈن اللہ نبی نے پینترا بدلیا پینترا بدلیا بدلیا فرمایا خلیل مضبوطے خطر سا نے جان گے رب کچھ قدرا کرد جا اپنے میدان چتر کے سامنے اے گل کی میرا رب وہ ہے مشرق آسو سورج چڑھا چڑھا میں مشرق مشرق آسو چڑھا نہیں مشرق نہیں مشرق آلے پاسو چڑھا مگر یہ بابو ہی رہ گیا کچ ہو کے رہ گیا بند کرا نے بولن اگلی گلیا نے موت تے زندگی کی گل یہ میرے اختیار دے اندر بھی ہے کر اگر ایس باری بھی بے وقوفی مار دیا جہاں مشرق آسو چڑنا چڑھنا چڑھ گل کرنا چڑانا مغرب والے ہوں میدان لگیا سی رب دب نبی میدان دشمن ہوئی سی سونیا رب نے چبری لئے را جب نبی کنپی مار اگر مغرب والے مشرق آپ پاس میں چڑھانا مغرب آس میں رب سچا وہ مشرق آس ڈوبے مغرب آپ پاس چڑھاوے ہوں گل آ گئی سی میدان رب نے فرمایا چبریلا چیلنج! تو چیلنج! تو چیلنج نظام بدل دیاں گے پر تیری کان نہیں لگن دیاں گے سورج مغرب والے پاس چڑھا کے دسنے! میں دوبارہ دہرانا میں دوبارہ دہرانا ذرا نل بولو نا سلحان رب نے حضرت جبریل نو کلیا سونے سڈے یار کنڈ تاپی مار کے ہوئی جی نا کہ مشرق آلے پاسو میں چراننا، چراننا، چراننا، کہ مغرب مغرب قبول تیری یاری میرے تگڑے یار گبراہی رینات کا نظام ہی بدلنا کہ مشرق <مشنگ> تو مغرب, مغرب, مغرب آلے پاسے مشرق تو اٹھا کے مغرب آلے پاسے چلانا <مشنگ> ہے نا کی ہویا میں رب قادر آن بعد تو بعد تے سادہ نظام ہی بدلے گا نا اور نظام بدل دے تے بدل جاوے یہ کو تصیحہ سادہ یار مدان کے کھلوتا ہے کاندلی لگا دیا سمجھ نہیں لگی نہیں اور کی خیال ہے خیال اگلی اگلی گل توڑ دی ہے کیا مناسب ہی ہے کہ او میں انشاءاللہ العزیز اگے پھر کرانگا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سلامتی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت ال نبی کے آخری دعائیں الحمدللہ رب